یا مرفنی افراد یا حبیب اللہ والسلام وسلام یا نبی اللہ وائنا علی کب یا نور اللہ. سن چودہ سو پینتیس سے نہیں کی رمضان المبارک کی چھٹی شب کی مبارک سات کا لطف ہم اٹھا رہے ہیں الحمد اور پاکستان میں رمضان المبارک کی چھٹی شب جو ہے موجود ہے اپنی برکتیں لٹا رہی ہے دنیا کے دوسرے خطوں میں دوسری تاریخیں ہو سکتی ہیں اور مدنی چینل بھی الحمد للہ رمضان المبارک میں امت کو زیادہ سے زیادہ فیض پہنچانے کے سرگر میں عمل ہے اور مدنی چینل کا مقبول عام اور بہت ہی پر بہار وابرگت سلسلہ مدنی مذاکرہ اس کی تیاریوں کا معاملہ ہے اور اب کی بار مدنی چینل نے ایک یہ بھی الحمدللہ للہ انیشیٹو لیا ہے ایک یہ بھی ایک حسین طرح ڈالی ہے کہ مدنی چینل کے اس مقبول ترین سلسلے مدنی مذاکرے کی تیاریوں میں بھی ہمارے مدنی چینل کی جو ناظرین ہیں ان کو ہم شیئر کرتے ہیں اور لس کی بات یہ ہے کہ مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اختاری مدعا اللہ علی بھی الحمد اس تیاریوں کے معاملے میں کرم فرما ہوتے ہیں اور اپنے پیارے پیارے حکمت دھرے مدنی پھولوں سے ہمیں نوازتے ہیں مختلف سیگمنٹس بھی ہیں جو چلائے جاتے ہیں اور ہماری معلومات میں مختلف جہتوں سے اضافہ ہوتا ہے آج کا مدنی پھول میں نے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے یہ حضرت علامہ عبد الوہاب شاہ اللہ تعالی علیہ کی کتاب مستطاب سے انشاءاللہ اللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور امام شارانی رانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ یہ وہ بزرگ ہیں کہ اگر ان بزرگان دین کی فہرست بنائی جائے کہ جن کی کتابوں سے امت نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا بہت زیادہ فائدہ اٹھایا تو ان اس فہرست میں شاید ٹاپ آف دا لسٹ جو بزرگ ہوں گے ان میں حضرت علامہ عبد البہاب شاہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی نام نامی اس میں گنامی شامل ہوگا بہت مستند بزرگ ہیں بہت ہی بڑے صوفی بہت ہی بڑے اللہ کے ولی ہیں اور ان کی کتابیں خصوصاً اخلاقیات پر تو اتنی زبردست سمجھ لیجئے کہ اتھارٹی کی حیثیت یہ رکھتی ہیں کہ جب پڑھتے ہیں اور اپنے اعمال کا محاسبہ بھی ساست کرتے ہیں تو سچی بات ہے کہ اپنی اوقات وہ پتہ چلنے لگ جاتی ہے مدنی مذاکرے میں خوش نصیب روزانہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنے والے رمضان مبارک میں خصوصاً روزانہ تلاوت قرآن کرنے کی بھی سعادتیں حاصل ہو رہی ہیں ذکر, ذکر اللہ کرنے کی بھی سعادتیں حاصل ہو رہی ہیں تو ان ساری تناظر کو مد نظر رکھ کر یہ سماعت فرمائیے کہتے ہیں یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے سچے مریدوں کے اوصاف پر خصوصیات پر یہ کہتے ہیں سچے مریدوں کی ایک عادت یہ ہے کہ جب ان کی مجلس ذکر فوت ہو جائے چھوٹ جائے مجلس ذکر کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو وہ بہت زیادہ ندامت کا اظہار اور مؤثرت کی طلب کرتے ہیں یہ سچے مرید کی نشانی حضرت علامہ عبد البہاب شاہ ارانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے بزرگ بھی ہیں اور مرید بھی بہت کامل ہیں اور شیخ تو ہیں ہی ہیں اور کہتے ہیں یہ الحمدللہ مرکزی مجلے شورا کے نگران مولانا محمد عمران اطاری یہ اسٹوڈیو کی طرف رواں دوا ہیں ذمہ دار سے تبادلہ خیال بھی ہو رہا ہے غالباً جو پرچا انہیں پیش کیا گیا ہے اس پر ہی مدنی مشورہ فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں اور اس پر اپنی اولاد کی موت اور مال کی بربادی سے بھی زیادہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور اس روز انہیں کھانے پینے کی بھی رغبت نہیں ہوتی اور یہ اسٹوڈیو کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں اور ایک کا انوال لیں گے غالباً یہ السلام علیکم وعلیکم السلام اللہ کیسے ٹھیک ہے وعلیکم السلام وعلیکم السلام عشف اللہ اللہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ دیر سے وغیرہ دور ہیں صحیح جی الحمد للہ خال مرحبا اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے رمضان جیسی عظیم نعمت اطا فرمایا ماشاء اللہ, اللہ, اللہ, اللہ مرحبا آج ہمارے کون کون سے زیادہ زیادہ دو شہر تیار ہیں مطلب شہزاد بھائی دی دی دی اچھا مدری چینل کے ناظرین الحمد مدری مذاکرے سے پہلے ہم اس کی تیاری کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو ہم براہ راست دکھاتے ہیں اس میں یقیناً ہمارے مدری چینل کے ناظرین کی ہم نے دلچسپی کو بھی سامنے رکھا ہے کہ سر آپ کی دلچسپی رہے اور آپ دعوت اسلامی کے مدری چینل سے ہر وقت وابستہ رہنے میں کامیاب ہو سکے الحمدللہ تو آج ہمارا جو ہے وہ پونگا حیات ضلع پاک پتن شریف پاک فریدی کابینہ موجود کے پاس ہی پاک فریدی کابینہ ہماری اوبی بہن کے ساتھ کھڑے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بےٹے اسلام اگر آپ تھوڑا سا اپنے سیدھیات کی طرف موریں گے نا تو سامنے اسکرین پر آپ بھی خود کو دیکھ رہے ہوں گے اللہ اللہ تھوڑا سیدیات پہ موریں ہیں مڑ جائیے کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے پیٹ نہیں ہو ہوگی وہ آپ کو سمجھ آئیے آپ کو اللہ یہ بھی ہے جی الحمدللہ ماشاء اللہ تو یہ ہمارے اوبی وین اس وقت پاک پتن شریف پہنچی ہوئی ہے پاک فریدی کابینہ اچھا آج ماشاءاللہ اللہ آپ کے یہاں سے براہ راست اجتماع کی ترکیب ہے اب ذرا مجھے بھی اپنی زیارہ سے نوازیں جیٹ اسلامی بھائی ماشاءاللہ جی لبائی کا صاحب اچھا کیا پوزیشن ہے آج آپ کے یہاں اسلامی بھائی ابھی ترابی سے فارغ تو ہو چکے ہوں گے غالباً مساجد سے ابھی کافلے سفر کریں گے شاید جی الحمدللہ للہ اسلام بھائی تراوی سے تقریباً سوا دس بجے فارغ ہو جاتے ہیں جی ہمارا یہ ڈویژن تقریباً اطراف اور دیہات پر مشتمل ہے جی پندرہ سے بیس کلومیٹر میٹر کے درمیان درمیان ہیں اسلام بھائی دیہات کے اچھا سوا اچھا دس بجے وہ تراوی سے فارغ ہوں گے تو تقریباً گیارہ بجے تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے یہاں پر سبھی اچھا آپ کے یہاں تو رات سونے کا بھی تھوڑا سا معمول ہے یہ ٹنڈو آدم بھی ہمارے ساتھ ہے باب الاسلام پاک بھٹائی کا بھی نا جی ٹنڈو آدم جی آپ کے یہاں بھی کچھ اسی طرح کا معمول ہے ان کا بھی دیہی علاقہ ہے یا شہری نہیں ٹنڈو آدم تو میں کہا ٹنڈو آدم خود ایک نارمل شہر ہے اگرچہ ایک پٹی مارکیٹ پوری ایک پٹی ہے ٹنڈو آدم ٹنڈو آدم کے شہداد پور ہے شاید میری زندگی کا دوسرا مدنی قافلہ ٹنڈو آدم کا تھا جی ہاں مکی مسجد مسجد تھی مکی مسجد مکی مسجد نا ماشاءاللہ آج بھی ماشاءاللہ اللہ وہاں مدنی قافلے آتے ہوں گے ہاں الحمد للہ باب المدینہ سے بھی قافلے آتے ہیں اور الحمدللہ للہ کی حال سے دیگر شہروں سے بھی ترکیب ہے ہم یہاں گلزار ابھی سے باب المدینہ سے وہاں حیدرآباد سے کافلا آیا تھا ہم نے مل کر ٹنڈو آدمی مکی مسجد میں اپنا وہ چار دن کا مدنی قافلہ ہر دو ماہ میں چار دن صحیح ماشاء یہ آپ کے یہاں کیا صورت حال ہے کب تک اسلامی بھائی جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ شاء دیگر علاقوں سے بھی جو ہے آنے کی ترکیب ہے اور تقریباً سوا دس بجے یا دس بیس پہ تراوی جو ہے اختتام پذیر ہوتی ہے اس کے بعد بھی انشاءاللہ شاء ہمارے ایک مدنی قافلے انشاءاللہ شاء مدنی مذاکرے کے لیے شرکت کے لیے یہاں پر پہنچیں گے ماشاء اور الحمدللہ ہم نے بھرپور تیاری کی ہے اللہ عز و جل ہمیں فرمائے, اور اخلاص فرمائے آمین اللہ تعالیٰ برکت فرمائے آخر تک رہنے کی مدنی التجا ہے پاک پتن والوں آپ بھی نیت کیجئے انشاءاللہ اللہ تعالی آخر تک رہیں گے تھوڑے اجتماع کا بھر جائے گی آپ کی ٹھنڈو آدم انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ, انشاء اللہ الحمد للہ میں نے کوششیں کی ہے اللہ عز و جل جو ہے فرمائے کا بہت پرانا میرے جب ماحول میں آیا تو ٹنڈو آدم میں ماشاءاللہ مدنی کام تھا کہ وہ کیا ہو رہا دیکھتے ٹنڈو آدم والے پتن شریف والے کہاں تک پہنچتے ہیں بحب المدینہ بھی تقریباً چالیس اسلائی تیس دن کے کے لیے ہمارے پہنچے ہیں اچھا یہاں پر ہیں اچھا آپ پاک پتن سے آئے یا باب المدینہ کچھ احتکاف کے لیے جی پاک پتن شیر سے جاندی ساٮٔم بھائی گئے ہیں باب المدینہ میں احتکاف کے لیے مارے ماشاء اللہ چلے اللہ تعالیٰ برکت فرمائے چلتے ہم اپنے ذرا دوسرے سلسلے کی جانب آمین اور سنتے ہیں ایک شخصیت کا تعارف اس سے پہلے ہو جائیں چشمے برا کیونکہ ہونے لگا ایک بزرگ کا تذکرہ اللہ الحبیب ایک دو منٹ ہمارے مدی چین کے نازن کا اپنے مدنی پھولوں سے نوازے میں ذرا ان سے پوچھ لوں کیا پوزیشن لبایک لبایک تذکرہ ہمارا تو چل رہا تھا میں مریدین سچے مریدوں کی نشانیاں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا تو اس میں ایک تذکرہ یہ تھا کہ اگر ان کا ان کی ذکر کی محفل چھوٹ جائے تو انہیں اتنی زیادہ ندامت اور اتنی زیادہ یعنی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں جو ہے وہ احساس ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے تو یہ نیکی ہے یہ مس ہو گئی ہے تو یہ حضرت علامہ ابو الوہب شارانی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے اور بتا کہتے ہیں کہ اس روز انہیں کھانے پینے کی رغبت نہیں ہوتی نہ ہی دنیا کی خواہشات کا خیال آتا ہے اور یہ سب کچھ مجالے سے ذکر کے فوت ہونے پر غم کی وجہ سے ہے. انہی غم انہیں ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ ہوتا ہے نیکی چھٹ جانے کا غم ہوتا ہے تو ہم بھی اپنے حال پر غور کریں اپنے انداز پر غور کریں کہ ہمارے جو معاملات ہیں مثال کے طور پر اس کو ہم یوں سمجھ لیں کہ درس کا کسی وجہ سے ہم سے چھوٹ گیا دے نہ سکے سن نہ سکے تو یہ نیکی مس ہونے پر کیا ہمارے قلب میں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آج یہ ایک اہم نیکی مجھ سے جو ہے وہ, وہ مس ہو گئی ہے فرائض اور واجبات تو دیکھیں پورے پورے کرنے ہی کرنے یہاں جو علامہ عبد الوہب شارانی رحمۃ اللہ تعالی نے نفل کی جو ویلیو سچے مریدوں کا دل محسوس کرتا ہے اس کی طرف انہوں نے توجہ دلائی ہے تو ہمیں اپنے معمولات زندگی میں جو ہم نے نیکیاں ترتیب میں اپنے جدول میں رکھی ہوئی ہیں ان کی بھی حفاظت کے لیے بہت زیادہ مستعد ہونا چاہیے کیونکہ یہ الحمدللہ بزرگوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے معمولات کی حفاظت کیا کرتے تھے انہیں استقامت سے بجالانے سر انجام دینے کی باقاعدگی کے ساتھ کوشش کیا کرتے تھے دھیان رکھا کرتے تھے دل حاضر رکھا کرتے تھے اور اپنے ٹائم ٹیبل کو اپنی ایکٹیویٹیز کو اس طرح سے ارینج کرتے تھے کہ جو انہوں نے اوراد و وظائف اور اپنے معمولات مقرر کر رکھے ہیں انہیں ان کے مخصوص وقت میں مخصوص تعداد میں بجا لانے میں کامیاب ہو جائیں لبا آج قیاض تو ظاہر ہے بلکہ کل آپ کے تھی کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہمارے چوتھے امام جی ام اربا جو کہ چار امام جی جی ان میں آج چوتھا جو, جو ہم ذکر مبارک کرنے جا رہے ہیں وہ امام ام ام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے جو حنبلیوں کے امام ہیں ام اور میرے گھو سے پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی حنبلی تھے او ان کی کنیت ابو عبداللہ نام و نصب احمد بن محمد بن حمبل بن ہلال بن اسد ٹھیک ہے آپ کی ولادت ایک سو چونسٹھ سن ہجری میں بغداد میں ہوئی اب آپ تھوڑا غور سے سنیے کہ یہ علم دین کا ذوق کیسا تھا سب سے پہلے آپ بغداد کے محدثین و فقحا سے علمی استفادہ کیا آپ نے بغداد کے म... جو فسٹ فیز آپ کا جی جی بغداد شریف تھا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ اس کے بعد مدینہ منورہ اللہ, اللہ پھر کوفہ پھر او پھر یمن پھر شام پھر آگے کو جزیرہ لکھا ہوا ہے اتنی جس جس یہ اتنی علمی سفر کیا آپ نے مرحبا اور مرحبا اس وقت کے زمانے کے جو بڑے بڑے مشائق تھے ان سے اپنے حدیث و فک کی کا علم حاصل کیا جب میں نے آپ کے اساتذہ کی فہرست دیکھی تو بڑے, جی جی بڑے, بڑے بڑے نام آپ کے اساتذہ میں شامل ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے استادوں میں تھے دیکھیں امام احمد بن حمبل حمبلی اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ حنفیوں کے امام یزید بن ہارون اور بہت بڑا بول نام ہے وہ کل والی بات آپ کی اپس جی کنیکٹیوٹی پراپر نظر آئے آگے مسجد اور جو ہمارے محدود ان کی کنیکٹیویٹی دیکھ گا مدینہ لیجیے اس کے بعد امام شافی رحمتہ اللہ تعالی علیہ آپ کا اسات ہیں یاحیا بن سعید کتان سفیان بن عبد الرزاق یہ بڑے بڑے مطلب رحیم احمد اللہ تعالیٰ بڑے بڑے نام ہیں یہ اور جن سے آپ نے علم حاصل کیا آپ کا ساتھ ہیں اور جب آپ کے شاگردوں کی فہرست کو دیکھتے ہیں تو امام بخاری او امام مسلم بادشاہ ابو داؤ سختیانی امام اللہ, اللہ, اللہ و تعالی اور دیگر بزرگان دین اللہ یہ اللہ آپ کے شاگردوں میں شامل تھے سبحان اللہ، سبحان اللہ تو یہ مطلب کہ ایک ہے کہ اتنا زبردست یہ کنیکشن جو میں نے ابھی غور سے دیکھا مطلب کنیکشن جو دیکھا کہ امام یہ چاروں عائم اربا اب محدسین جو گزرے امام بخاری امام مسلم امام احمد بن ہمب اے امام نسائی امام فرمزی جی یہ جو چھ جو حدیث کی مشہور کتابیں ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان سب کے آپس میں ایک جیسے کہ رابطے اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کنیکشن ملتا ضرور ہے جو کہ ہمارے اسلامی بھائی ان کا نام سنتے چلے آ رہے ہیں زمانے سے جی کہ جن کے ذکر ہم کر رہے ہیں حضرت سیدنا امام احمدین حمبل کے بیٹے حضرت سیدہ عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم ہر رات Hmm. ایک منزل قرآن حکیم پڑتے قرآن پاک میں کل سات منزلیں ہر رات ایک منزل قرآن حکیم پڑھتے اور سات روز میں قرآن مجید ختم فرماتے لا لا لا لا پھر صبح تک کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہتے ہے. آپ ہر روز تین سو رکت نماز ادا فرماتے تھے آن اللہ. تین سو رکت آپ نماز ادا فرماتے تھے آپ کو حیرت ہوگی میرے مزیجہ کے ناظرین آپ کے صاحبزاد فرماتے ہیں کہ جب آپ پر کوڑے برسائے گئے ایک مسئلہ چلا تھا جس کو بھی لینے کی کوئی اس حاجت نہیں ہے آپ کے دور میں اور اس وقت جو خلفہ ہیں جو اس وقت جو اقتدار پر تھے ان کا اور ایک شرعی مسئلہ چلا تھا اور آپ اپنے موقف پر قائم رہے تھے وہ موقف پر قائم رہنا کیسا تھا اس کی میں تھوڑی سی جھلک بیان کر دوں گا مسئلے کو لینے میں بہت توالت ہے تو خیر اس معاملے میں آپ کو جب آپ کو کوڑے مارے جاتے تھے جب آپ پر کوڑے برسائے گئے تو آپ کمزور پڑ گئے کمزور پڑنے پر جو آپ کی جو تین سو رقت یہ کم ہو کر کتنی ہو گئے ہوں گی ایک سو پچاس رقت ادا فرماتے تھے ڈیڑھ سو نوافی لا نہیں روزانہ اتنے کوڑے کھانے کے بعد اور پھر یہ کنڈیشن عبادت جی ہے عبادت کا یہ حال تھا اور حضرت سیدہ ادنیس رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضرت سعدہ امام احمد بن حنبل کے زہد و وارا کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کا قلم خشک ہو جاتا پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ انک پوٹ کے اندر قلم لکڑی کی جیسے کہ اور اس کو وہ ڈبوتے تھے لکھتے تھے صحیح تو جب قلم خشک ہو جاتا تو اس سے اپنے کپڑے سے نہیں بلکہ سر کے سر سے پہنچتے جب اس کی وجہ دریافت کی گئی تو ایک شاید فرمایا کہ یہ روشنائی علم کا باقی ماندہ حصہ ہے اللہ اللہ, اللہ میں کپڑوں سے صاف نہیں کرتا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کپڑا گندگی میں ڈال دیا جائے اللہ قادب قادب علم کا ادب ایسا تھا ان قادب قادب مرحبا تو یہ ماشاء اللہ آپ کی وہ ایک بہت خوبصورت سی ایک باتیں تھیں جو میں نے بیان کی ہیں البتہ یہ جو کوڑے برسانے والا جو معاملہ تھا اس وجہ سے جو کوڑے برسائے جاتے تھے تو اس کا اخوال تھوڑا سا سن لیجیے کہ میمون بن اسبا کا بیان ہے کہ میں اس وقت بغداد میں موجود تھا سید امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو, کو کوڑے لگائے جا رہے تھے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ واقعہ کے جلات جو کوڑے برسا رہا تھا جلاد نے جب آپ کو پہلا کوڑا مارا تو آپ نے بلند آواز سے بسم اللہ پڑھا دوسرے کوڑے پر لا حول ولا قوت اللہ باللہ پڑھا تیسرے پر آپ نے اسی مسئلے کو بیان کیا تیسرا کوڑا کھا کر القرآن و کلام اللہ غیر و مخلوق یعنی قرآن اللہ تعالی کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے چوتھے کورے کی مار پر آپ نے قرآن مجید پارہ دس سور توبہ کی آیت نمبر اکاون کا یہ حصہ تلاوت کیا جس کا ترجمہ تم فرماؤ ہمیں نہ پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا کیا کمال کی ان کی اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہنے والی سوچ تھی اسی طرح انتیس کوڑے جلات نے ٹوینٹی نائن کوڑے جلات نے آپ کی پشت مبارک پر لگائے اور اسی اس حالت میں آپ سے ایک عجیب کرامت شادی ہوئے ارے واہ آپ کرامت سنیے اور وہ یہ کہ یہ وہ کرامت جسے جس سے اس وقت موجود جو اہل بغداد تھے وہ انہوں نے دیکھا بڑے حیران رہ گئے کہ کورو کی مار سے آپ کا کمر بند جو تھا جی جی وہ گیا اور پاجامہ نیچے کو آنے لگا ٹھیک جبکہ آپ کے دونوں ہاتھ بندے ہوئے تھے اس وقت آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور آپ کے ہونٹ ہلنے لگے اس وقت آپ ایسے دعا کھیرا جی جی جی اور ہوٹ ہلنے لگے اچانک آپ کا پاجامہ خود بخود اوپر چل گیا اور کمار بند جو ٹوٹ جانے کے باوجود پاجامہ اپنی جگہ پر قائم رہا کسی نے آپ کا ستر نہیں دیکھا میمون بن اسبا کہتے ہیں میں ایک ہفتے کے بعد سید امام احمد حمبل رحمت, رحمت اللہ تعالیٰ کی میں حاضر ہوا تو ان سے پوچھا کہ آپ نے کمر بند ٹوٹنے کے بعد جو دعا کی تھی وہ دعا کیا, تھی؟ کیا تھی؟ <تصفح> وہ بھی حریض ہوتے تھے نا آپ نے جواب دیا میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی الہی اگر میں حق پر ہوں تو میری پردہ پوشی فرما لے اور مجھے اپنے بندوں کے روبرو رسوائی سے بچا لے اللہ کتنے اللہ ماشاء اللہ عظیم ہمارے یہ امام تھے ان کی ایک میں بڑی پیاری برکت سنا جناب احمد بن محمد کندی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سید امام احمد بن حمد رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا تو پوچھا اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا جواب دیا اللہ نے میری مغفرت فرما دی مجھ سے فرمایا اے احمد تو نے میری رضا کے لیے کوروں کی مار برداشت کی اور صبر کیا تو اب تو میرے جمال پاک کا دیدار کر لے میں نے تیرے لیے اپنا دیدار مباح کر دی اسی طرح ابو الحسن بن زغوالی زغلی سے منقول ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل کی وفات کے دو سو تیس برس کے بعد آپ کی قبر کے پہلو میں جب ابو جعفر بن ابی موسا کے لیے قبر کھودی گئی تو اتفاق سے آپ کی قبر کھل گئی لوگوں نے دیکھا کہ دو سو تیس برس گزر جانے کے باوجود حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ علیہ کا کفن صحیح و سالم اور آپ کا جسم بالکل تر و تازہ تھا اللہ یہ جو آ, ہے نا کہ و تازہ تھا یہ حضرت سیدنا سلیمان جزولی رحمت, رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صاحب دلال الخیرات جی جی سیون ایئر برس کے بعد ان کے جسم پاک کو بھی نت... تر و تازہ جی پایا گیا اس میں ہمارے محدثین نے اس حدیث پاک کو بھی نقل کیا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے, و تازہ, تازہ, رکھے رکھے تعالی اسے و تازہ رکھے اللہ تعالیٰ اسے ترو تازہ رکھے اللہ تعالیٰ ترو تازہ رکھے عرض کی کہ فرمایا جو یعنی میرا جو میرا میرا میری حدیث سنے اس سے یاد ہے کہ دوسروں تک پہنچائیے میں مضمون حدیث جی قرض جی کر رہا ہوں تو اس کی شروحات کے اندر ہمارے محدث نے لکھا ہے کہ برسوں کے بعد بھی جب اس طرح حدیث کی خدمت کرنے والوں کو جب ان کی مزاروں کو ان کی قبروں کو دیکھا گیا تو ان کے جسم طرح و تازہ تھے یاقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حدیث سے پاکست بشارت ہے سبحاندلہ. تو مفتی شریف الحمد اللہ رحمہ نے بھی لکھا جی ہے یہ جی نزت القاری جی میں لکھا ہے جی انہوں نے جی جی جی تو الحمدللہ جی للہ اعظب وجل آج ہم نے چوتھے امام کا الحمد مبارک سنا آئیے چلتے ہیں اب مفتی صاحب کی طرف جی, جی مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں کھلنے جی والا علم رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مدین مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, اللہ, اللہ وبر مفتی صاحب کیسے ہیں چلیں اماد مدنی بھی آ گئے ماشاء السلام علیکم کیا نیماد بھائی اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک آج الحمد ہم نے چوتھے امام کا ذکر مبارک سنا وری مجھے خود مجھے خود کلبی طور پر مسرت ہو رہی ہے الحمدللہ جی ہاں امام احمد بن ہمبر رحمۃ اللہ ترالے جو ہیں جی ہے ان کا جی, جی, ایک مرتبہ بادشاہ نے جو بھی خبران تھا اس وقت جی. پابندی لگا دی کہ حدیث کا جو نہیں دیں گے آپ تو ایک اور بزرگ کا واقعہ ہے وہ فقیر کا لباس ڈال کر اس کے گھر پر پہنچے بڑی دور سے سفر کر کر آئے تھے کہ میں بہت دور سے آیا ہوں آپ مجھے کسی بھی طرح حدیث بنایا فقیر کا لباسا اوڑھ کر آیا ہوں جی تو یہ ہوا کہ وہ آ کر سدا کریں گے یعنی جو فقیر صدا لگاتا ہے اور امام احمد بن حمبر احمد اللہ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر عادی دان کر دیں گے تو روزانہ وہ اجائے کریں گے اور جو سلسلہ چلتا رہے گا تو اس طریقے سے نظرات نے دین مدین کی خدمت کی ہے اور سرکار حدیث نات السلام کی حدیث کو پھیلایا ہے ماشاءاللہ نہیں یہ واقعی ان بزرگوں نے ہمارے لیے یہ ہم سب کے محسن ہیں مفتی صاحب جس طرح ان کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی سادت نصیب ہو رہی ہے یقین مانیے یہ تو مطلب میں کہوں گا کہ یہ مدنی چینل کی مجھے ایک برکت و بہار نصیب ہو رہی ہے کہ اس اس انداز سے بعض اوقات وہ باتیں نظروں کے سامنے سے گزرتی ہیں جو آج سے پہلے نہیں گزری ہوئی ہوتی ان کے نام سنے ہوتے ہیں کچھ نہ کوئی چیدہ چیدہ ذکر مبارک وہ ہوتا ہے اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان کی کتابوں کا تارو پیش کر سکوں میرا ذہن تھا کہ ان بزرگوں کے احوال بھی بیان کروں گا اور ان سے جو منصوب اور ان کے عطا کردہ جو کتب ہیں ان کا بھی کچھ نہ کچھ تعارف میں پیش کروں لیکن ظاہر ہے کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کو آگے لے کر چل سکوں میں آپ کی طرف سوال بڑھاتا ہوں مفتی صاحب لے بات کروں, جی بات جی سے یہ بات یہ ہے مدنی چینل بہت اچھا ہے ہم سنتے ہیں پروگرام ماشاءاللہ اللہ بہت اچھا اللہ تعالیٰ میں تفریح دے اور سوال یہ ہے کہ میں نے ایک دکان لی جی ہے تین روپے میں گروی تین سال کے لیے اس کا یہ پوچھنا ہے یہ سوت باندھتا ہے یا نہیں باندھتا یہ پوچھنا ہے ہم نے سوال نگر ٹھیک اتنا واضح نہیں ہے لیکن دو عام طور پر پنجاب کے علاقوں میں ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ لوگ جب قرضہ دیتے ہیں کس میں بڑی رقم قرضے میں دیتے ہیں تو پھر اس کی دکان یا مکان لے لیتے ہیں استعمال کرتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ ہم قرضے کو کوئی نفع نہیں لے رہے اور ہم نے تو رہن کے طور پر ضمانت کے طور پر جو مکان لے لی ہے اور بسا اوقات وہ خود اس میں جو ہے وہ رہائش پسند ہوتے ہیں یا دکان میں خود اپنا کاروبار کرتے ہیں یا آگے کسی چیز سے وہ کرایہ پر دے دیتے ہیں تو قرض دے کر اس پر نفع اٹھانا یہ شو ہے اور یہ جو گروی کی صورت انہوں نے اختیار کی ہے یہ بلا شدہ شدھی صورت ہے رہن سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے تو اس سے کریں جو ان کا معاہدہ ہوا اسے ختم کریں اور سچی توبہ ہی اس کا کفارہ ہے ماشاء اللہ مفتی سوال بڑھاتے ہیں آپ کی طرف جی جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد یسیم اخاریہ میں آج کتنی عمر پڑھنے کے بعد فرض ہوتا ہے یہ واجب ہوتا ہے ایک منع کے بعد یہ سات منع کے بعد برائے مہربانی فرمائیے السلام علیکم و اللہ علی وبارا خیال جی مفتی صاحب یہ ایک بڑا انوکھا سوال آیا ہے آپ کی طرف انوکھا بھی ہے اور لوگوں میں پائے جانے والی ایک بہت بڑی غلط سہمی تھی ہے جی جی اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جس نے ہمارا کر لیا اس میں حج فرض ہو گیا جی تو ایسا نہیں ہے حج کا تعلق نہ عمر سے ہے نہ عمرے سے ہے کیا بات ہے آپ کی بڑی خوبصورت بات کی نے حج کا تعلق مالی استطاعت سے ہے اور جو اور مزید اس کی شرائط ہیں اس سے ہے عمر انسان ایک کرے دو کرے دس کرے اس سے حج فرض نہیں ہوتا ہاں بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ سائب حیثیت ہوتے ہیں اور اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ ان پر حج فرض ہے لیکن بد قسمتی سے وہ حج نہیں کرتے اور ہر سال عمرے پر جاتے ہیں پوری پوری فیملیوں پر لے جاتے ہیں تو یہ ایک المیہ ہے یہ ایسا ہی معاملہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ نوافل پر پڑھتا ہے لیکن فرض نماز چھوڑ دے تو یہ بھی غلط ہے تو حج کی کیا کی شرائط ہیں کیا کی فرائض ہیں وہ ایک الگ گفتگو ہے لیکن محض عمرے کی بنیاد پر حج کی فرضیت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی میں بارہ عمرے کر لے لیکن پھر بھی اس پر حج فرض نہ ہوا ہوا ہو, یہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے ابھی تک حج حج والی شرائط اس میں پائی نہیں گئی البتہ میں یہ ضرور مدنی چلوں کے ناظرین کو اور ہمارے جو دیگر حاضرین ہیں ان کو ارض کرتا چلوں یہ کون سی جگہ ہے اپنے شہر بھائی یہ اچھا یہ پاک پتن شریف ہے پاک پتن شریف ہمارے اسلام پاک پتن شریف میں تو جمع ہونا شروع ہو چکے ہیں دور سے ہاں یہ دور دور سے آ رہی ہے بیس پندرہ بیس پچیس کلومیٹر کے فاصلہ طے کر یہ پہنچ رہے ہیں پاک پتن شریف تو میں مدی چلیں کے ناظرین اور حاضرین اور دیگر اسلامی بھائیوں کو عرض کرتا چلوں کہ حج اور عمرے کی تفصیلات تفصیلی معلومات کے لیے مقت المدینہ سے رفیق الحرمین لے لیجیے اور ابھی عمرے کا چونکہ خاص سیزن ہے رمضان مبارک میں عمرہ کرتے ہیں ربی عروج شریف میں بھی ایک تعداد عمرہ کرتی ہے تو اس کے لیے ایک الگ سے بھی مقتط المدینہ کی کتاب ہے رفیق المحت دونوں امیرے امیر سنت کی عطا کردہ ہیں تو یہ لے لیجئے جے بھی سائز بھی ہے انشاءاللہ تعالی حج اور عمرہ دونوں مدینہ مدینہ ہو جائے گا اللہ کی کے رحم ایک اور صبح لاکھ کی طرح براتا مفتی صاحب اچھا تھوڑی دیر اور رکنا پڑے گا ہمارا سسٹم تھوڑی دیر کے لیے رکا یہ ہینگ ہوتا رہتا ہے سسٹم ہے نا کمپیوٹر ہے جی جی ہاں کیا سانس وجہ سے آدمی کو سانس پھول جاتا ہے نہیں <laughs> <laughs> <laughs> بندہ بھی چل جائے دا, جاتا ہے سانس پھول جاتا ہے نا بڑی عمر کا تو نہیں ہو ہوگا یہ مشینوں سے چلے اچھا مفتی صاحب آج جس کتاب کا ہم معذرت جی جی نو پرابلم جو کتاب آج ہم لائیں تعارفی طور پر جس کو ہم چاہتے ہیں کہ اسلام بائز کو حدیت مخت المدینہ سے حاصل کرے وہ ہے فتح و اہل سنت احکام زکوت اللہ اللہ یہ ہمارے دارالفتا مجلس افطہ کی ایک زبردست پیشکش ہے یہ میں کیمرے کے سامنے کر دیتا ہوں اور یہ کتاب مقتط المدینہ سے تین سو روپئے پر آپ حاصل کر سکتے ہیں الحمد عزوجل اس میں زکوٰۃ سے متعلق زبردست معلومات ہیں سینکڑوں فتوا اس میں لکھے گئے ہیں سونا چاندی سے متعلق مسائل کی زکوٰۃ اور اس کے علاوہ دوسروں کے پاس جمع شدہ مال پر زکوۃ نصاب ملانے کی صورتیں گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ اگر ادا کرنی ہے اس کے متعلق اس کے اندر معلومات آپ کو اللہ کی رحمت سے مل جائے گی مال زکوۃ سے قرض اور حاجت اصلیہ کا منحاق ہونا یعنی اس کا نکلنا وغیرہ اموال غیر نامی اور مسائل زکوۃ نصاب زکوٰۃ اور اس سے متعلق مسائل تو اس طرح کے یہ تو ہیڈنگز میں پڑھ رہا ہوں بہت خوبصورت کتاب ہے آپ دیکھیے ہیڈنگز کے ساتھ ہے یہ کتاب ذرا یہ دکھا دیجیے یہ ماشاء اللہ آپ دیکھیے کے ساتھ یہ کتاب ہماری مرتب کی گئی ہے یہ گھر خریدا ہی گھر خریدا ہی اس لیے کہ بیچ دیا جائے گا اب یہ ایک سوال ہے اس کے نیچے جواب ہے یہ فتوی کی صورت میں سونے اور چاندی میں وزن کا حساب ہے اس طرح کے ماشاء اللہ دیکھیے کہ کتنی خوبصورت طریقے سے کتاب لکھی گئی ہے اور کاغذ وغیرہ بھی آپ کے سامنے ہے صرف تین سو روپیہ دیا ہے یقیناً یہ میں بیچنے کے لیے ساری آپ کو تفریح دے رہا ہوں کہ اس کا نفع نقصان دعوت اسلامی کا اپنا ہوتا ہے یہ جو بھی ہم آپ کو کتابوں کے تعارف پیش کرتے ہیں کہ یہ لیجیے تو یہ نفع نقصان دعوت اسلامی کا اپنا ہے اللہ تبارک تعالی اس کتاب کو لینے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے مفتی صاحب مم مم آپ مم کی طرف سوال بڑھا رہا ہوں میں ایک چیز اضافہ کرنا چاہوں گا جی ابھی جو ہے پچھلے دو تین مہینے پہلے ہیل سنت کا سوشل میڈیا پر بھی پیج بنا دیا گیا ہے اچھا اور اس میں ہم نے رجب میں اس کتاب کے جو فٹاوا ہیں وہ روزانہ چار چار پانچ پانچ شیئر کروائے ہیں اور تقریباً تین سو سے زیادہ جو فٹاوے ہیں وہ شیئر ہو چکے ہیں اچھا اچھا آج اور رمضان کے ہو رہے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر کوئی اس کتاب کے ایک ایک فتح کو پڑھنا چاہتا ہے وہ سیریل وائز ہے تو سوشل میڈیا پر جو پیج ہے ایک سے زائد سوشل میڈیا پر پیج بنا ہوا ہے اس پر جا کر وہ پڑھ سکتا ہے یہ سوشل میڈیا کا پازیٹو استعمال ہو گیا نا موتی صاحب جی ہاں بالکل پازیٹو استعمال کیا ہے ہم نے جی ہاں پازیٹو استعمال ہے اور ایک ثواب والا استعمال ہے اس لینے کی کوشش کی ہے یہ دیکھیں مدنی چینل ہے ٹی وی ہے ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے یہ دیکھیے یہ سب پازیٹو یوز ہے اور ایک ثواب اور نیکی اور بھلائی کے کاموں کے لیے ہے جس طرح دارالمدین دار ہمارا اسکولنگ سسٹم ہے اب جو ایجوکیشن سیکٹر کے اندر جو کمزوریاں اور جو اخلاقی اور شرعی برائیاں پائی جاتی ہیں اس کے متعلق آپ کے سامنے سب سمجھتے ہیں تو اس کے سامنے دار المدینہ اسکولنگ سسٹم کھولا گیا تاکہ ہم دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کو عین شریعت و اسلام کے مطابق سیکھ سکیں اور یہ سب کار ثواب اور بھلائی کے کاموں میں اس کو شامل کیا جا سکے دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں میں آپ کی اطیات کی ہمیں بھرپور ضرورت رہتی ہے برائے کرم دل کھول کر ہمیں احتیاط بھی دیتے رہیں تاکہ دعوت اسلامی مزید بہتر طریقے سے ترقی کر سکے ہوتی سب سوال بڑھاتا ہوں آپ کی طرف السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد عمان ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کا جو کاروبار ہے یہ شریح طور پہ مطلب کہ اس کی کیا حیثیت ہے یہ جائزہ ہے کہ نہیں جائے اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو انشورنس کرائی جاتی ہے بچوں کی یا اس کے حوالے سے مجھے تھوڑا بریف کر دیں شریح حوالے سے اس کی شریف حیثیت کیا انشورنس کے حوالے سے تو کہ انشورنس کا جو کام ہے اس کی بنیاد سود کے اوپر ہے اور جو بھی ہم نے اپنی تحقیقات کی ہیں اور خود انشورنس کمپنیوں کی جو اینڈ آڈٹ رپورٹ شائع ہوتی ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ ان کا کام کس قسم ہے اور کتنا اسم خود ان موجود ہے اس کے علاوہ اس میں جوڑے کا بھی پہلو ہے جو ہمارے بیان کیا تو انشورنس کو جو ہے وہ جائز نہیں ہے اور رہی بات کی تو بیسکلی ایک شراکت داری ہے یہ کمپنی اپنے حصے کو لاکھوں لوگوں میں تقسیم کر دیتی ہے اور وہ لوگ بھی دوسری طور پر مائنس ایک فیصد پانچ فیصد جو ہے وہ اس کے حصے دار بن جاتے ہیں تو اب پہلی بات تو یہ کہ کمپنیاں دو قسم کی ہوتی ہیں مثال کے طور پر کوئی کمپنی ایسی ہو جس کا کام ہی جو ہو شراب بنانا ہو سکتے کہ پاکستان میں ایسی کمپنی شاید نہ ہو لیکن کوئی ایسی کمپنی جو سو کام کرتی ہے تو ایک سورت یہ ہے کہ کسی کمپنی کا کام ہی حلال نہیں ہے تو وہاں تک جواز کسی وقت ممکن ہے دوسری صورت یہ ہے کہ کمپنی ایسی ہے جس کی پروڈکٹ شرن حلال ہیں لیکن بات آ جاتی ہے اس کے اوپر کہ وہ کمپنی شری تقاضے کے مطابق اپنا کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی اور اس زمانہ جو صورتحال ہے اس میں شاید ہی کوئی ایسی کمپنی ہو کہ جس نے شری ایڈوائزر بٹھایا ہو اور شری رہنمائی میں وہ کام کر رہی ہو ہماری جو تحقیق ہے اس کے مطابق اسٹاک ایکسچینج کے کام میں بہت ساری شریک حاضرت اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر فرمائے مفتی صاحب بہت بہت شکریہ انشاءاللہ شاء تعالیٰ اگر موقع ملا تو کل پھر آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے کی نیت کرتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی چلتے ہیں اب ہم اپنے تیسرے حصے کی طرف جس میں ہم دیکھیں گے ہمارے متقفین کے تاثرات کے مستقبین کیا کہتے ہیں سلو الحبیب جی مستقفین کے تاثرات کیا ہم اگر کباب سموسے نہیں لے کر جائیں گے گھروں پر تو کیا ہماری رونق ہے ختم ہو جائے گی مختلف لوگوں نے تاثرات دی اس پر کباب سموسے یہ تو کھانے والے کو بتایا یہ یہ نہیں ہے مستقفین کے تاثرات یہ نہیں ہے یہ تو وہ کباب سموسوں کا بھاگا روڈوں پر آپریشن ہوا ہے یہ وہ سسٹم کا تھوڑا سا پرابلم ہو گیا ہو رہا آپ تھوڑا سا چیک لیں آپ چلائیں میں مستقفین کے تاثرات دیکھ لیتا ہوں ٹھیک بتائیں مجھے ہمارا تذکرہ ہو رہا تھا کہ اب معمولات کی حفاظت کرنے کے حوالے سے اپنے جدول کو مرتب کر کے رکھنے کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ بز ہے نیکیوں پر استقامت کا اور جو عرض کیا تھا کہ بزرگانی تین کا طریقہ ہے کہ اپنے اعمال کی اپنی نیکیوں کی اپنے معمولات کی وہ حفاظت کرتے ہیں کیونکہ اس طرح سے ملتا ہے منقول ہے کہ وہ عمل جو مقدار میں تھوڑا ہو لیکن استقامت سے کیا جائے یہ بہت زیادہ فضیلت کا باعث ہوتا ہے دیکھیے عام زندگی میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں نا کہ مثال کے طور پر اگر ایک پتھر ہے کہیں اور اس پر بہت کوئی اوپر بہت بڑا ٹینک ہے پانی کا اور وہ اچانک ٹوٹ جائے اور بہت سارا پانی اس پتھر پہ گر پڑے ایک ساتھ تو وہ گیلا تو ہوگا آس پاس پانی بھی بہت آئے گا لیکن اس پتھر کی جو ہے جو اس کی شیپ ہے اس میں کوئی اتنی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی لیکن اگر ہم دوسری طرف یہ دیکھیں کہ وہی پتھر اگر پڑا ہو اور اس ٹینکی میں تھوڑا چھوٹا سا سوراخ ہو جائے اس ٹینک کے اندر اور ایک دو جو ڈراپس ہیں وہ مسلسل کنٹینیوسلی وہ ٹپ ٹپ اس پتھر پہ پڑتے رہے اور ایک طویل عرصے تک یہ عمل یہ فنامنا وہ جاری رہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں ایک مخصوص مدت گزرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس پتھر کے اندر جو گڑھا پڑ گیا ہے کھڈا ہو گیا ہے چھوٹا سا اور اگر وہ پتھر اسی جگہ رہے اور یہ عمل مسلسل جاری رہے تو وہ جو سوراخ ہے وہ جو گڑھا ہے چھوٹا سا وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور ایک مخصوص وقت کے بعد زیادہ بڑا گہرا ہمیں اس کا اثر نظر آتا ہے امپیکٹ نظر آتا ہے تو یہی بات ہے کہ اگر مستقل کوئی عمل کیا جاتا رہے جاتا رہے ذہن پر کوئی سوچ بار بار ڈالی جاتی رہے جالی جاتی رہے تو یہ دل کی سختی کا پتھر جو ہے توڑ کر اس میں سراخ بنا کر تری پیدا کر سکتی ہے آئیے دیکھتے ہیں موتقفین کے تاثرات تیس دن کے اتفاق کرنے آئے بہت اچھے مذاکرے ہو رہے ہیں اور بہت کچھ مل رہے ہیں سیکھنے کو جو پاپا جان نعرے لگاتے ہیں وہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں ماشاء بڑا شوق تھا یہاں آنے کا یہاں کے دیکھا ماشاءاللہ نظارے کچھ ہو رہے ہیں پاپا جان سے ملاقات بھی ہو گئی ہے بڑی خوشی اس بات کی ہے میں اپنی پوری زندگی جو ہے نا دعوت اسلامی کے ساتھ وقف کرنا چاہتا ہوں اور ان مجھے بہت کچھ یہاں پہ سیکھنے کو ملا ہے پانچ وقت با جماعت کے ساتھ نماز چل رہی ہے مدنی مذاکرات دیکھنے کو مل رہا ہے پرانے پخت کے ساتھ سیکھنے کو مل رہا ہے سیکھنے کو مل رہی ان شاء اللہ میں میرے سے آج ملاقات کروں گا اور میں انشاءاللہ شاء جو ہے اپنی داڑی شریف سجاؤں گا میں یہاں کا ماحول دیکھ کے بڑی تسلی ہوتی ہے دل کو اور ہمیں اسی طرح کے ماحول کی ضرورت تھی کے بعد بھی ارادہ ہے کہ انشاءاللہ شاء اللہ بارہ دن کے لیے کافلے پر انشاءاللہ روانگی الحمد الحمدللہ یہاں پر دعائیں سیکھنے کو مل رہی ہیں اور سب سے اچھی بات ہے کہ بابا کی صوبے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مد مزاق سن رہے ہیں میں ایک طالب علم ہوں میں نے یہاں پر آ کر امامہ شریف سے کی نیت کی اس کے بعد شریف کی نیت بھی کی ہے کل سے امامہ شریف بھی ابھی احتکاف میں ہی باندھا ہے میں نے مدین مذاکرے اٹینڈ کیے ہیں دوپہر میں بھی اور رات میں بھی علم دین کافی سیکھنے کو ملا اس کے علاوہ نمازوں کی پابندی ہوئی سیر و افطار میں کثیر آشقان رسول کی صحبت میسر آئی جیسا مکہ اور مدینہ میں دیکھا جاتا ہے اکثر رمضان المبارک میں بالکل اسی قسم کا ماحول یہاں پر میں نے پایا اللہ کا بے شمار شکر ہے کہ ہمیں دعوت اسلامی جیسا ماحول ملا اور میں تقریباً کافی عرصے سے یہ میری خواہش تھی کہ, کہ میں حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں میں نے کبھی یونیورسٹی میں اتنا سب کچھ نہیں سیکھا جو یہاں پہ سیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پہ بہت ساری سنتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو میں آگے بھی سکھاؤں گا اور سیکھوں گا بھی مجھے یہاں کر بہت قلبی سکون ملا اور بہت اچھا لگ رہا ہے اور مدنی مذاکروں میں بھی بہت سے ایسے جوابات ملتے ہیں جو انسان کو پتا نہیں ہوتا شورا کے بیان میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ماشاء اللہ مرحبہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو کچھ اور میں कर... بولا باقی سارا چاہیے <laughs> اور <کیا>. بھی <laughs> बह... سکھانے کا میرے ذہن میں بھی ڈائمینشن تو آ رہی ہے کچھ سوالات بھی ہاں جو ہے وہ ہم نے شارٹ آنسر ہوتا ہے نا ایک پیپر کے اندر شارٹ آنسر ہیں تو جی ہاں وہ بھی میں پھر آپ نے جو یہ ماشاءاللہ بہت پیارا ایک ڈائمینشن ایک اسپیکٹ آپ نے بیان کیا تھا بزرگان دین کا وہ آئمہ اربا ہوں محدثین کے نام ہوں ان کے آپس کی ماشاءاللہ محبتیں قربتیں ان کے آپس کے ریلیشن شپ سے تھے اور یہ شاید ایک تعداد ہوگی جس کے لیے یہ نیا کانسیپٹ یہ ایک بہت واسٹ ٹاپک ہے جی جی کہ اختلاف رائے سے بچنا جو ہے نا اختلاف رائے کے ہوتے ہوئے بگز اور کینا سے بچنا اور ایک ٹالرنس کے ساتھ برد باری اور برداشت کے ساتھ رہنا یقین مانی ایک بہت بڑا واسط ٹاپک ہے ایک جگہ پر کسی نے ایک حدیث بیان کی ایک پرانا ایک واقعہ ہے بزرگوں کی محفل کا جی جی کسی نے ایک حدیث بیان کی حدیث بیان کی تو وہاں دوسرے بھی اہل علم حضرت انہوں نے تھوڑا سا برہم ہو کر کا یہ حدیث آپ نے کہاں سے لے لی میں نے تو کہیں حدیث کو نہیں پایا اور تھوڑی سی بات بڑی تو جو بڑی عمر کے جو حضرت بیٹھے تھے جن کے ساتھ یہ سارا نشست کا معاملہ تھا ٹھیک ہے انہوں نے بڑی تحمل سے پوچھا کہ حضور یہ فرمائے کہ آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثیں پڑھ لی ہیں حدیث میں نے ساری تو نہیں پڑھی کیا آپ نے آدھی پڑھی ہیں کا شاید آدھی پڑھ لی ہوں گی اچھا وہ جو آدھی آپ نے چھوڑ دی ہے نا ہو سکتا ہے یہ اس میں اچھا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے مطلب کہ یہ نہیں ہے اختلاف کے آپ کے وقت آپ مجھے بولو کہ یار عمران بھائی سورج ہے میں بولو سورج نہیں ہے یہ تو مطلب عجیب سی چیز ہو گئی نا ایک سوچ کی اور ایک مطلب آدمی کا نظریہ مختلف ہوتا ہے اور وہ اپنی ایک رائے ہوتی ہے اس کے اندر آدمی اپنے نظریات مختلف رکھ لیتا ہے لیکن اگر نظریات کی کہیں تبدیلی آ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے آپس میں کینا اور بکس رکھ لیں بس مجھے یہی ایسا ہوتا ہے کہ بعض کا اختلاف ایسے ہو جاتے ہیں کہ بس مطلب آپ صحیح نہیں ہو میں بھی صحیح نہیں ہوں وہ بھی صحیح نہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے اصل میں جو بعضوں کا بتائیے کہ جو سب کو بولتے ہیں صحیح نہیں ہے وہ خود بھی صحیح نہیں ہوتا دیکھیں آپ پرفیکشن کی طرف جائیں گے تو اکملیت کی تلاش والا تو اکیلا رہ جائے گا, اکیلا رہ گا. پر پرفیکشن کہاں سے ملیں گے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رات مبارک ہے جس سے اللہ تبارک نے اچھا میں یہاں یہ بھی عرض کروں گا دیکھیے عقائد میں تو خیر یہاں کوئی اختلاف یا الگ نظریہ تو تھا نہیں یہ تو نارمل جنرل جو ہمارے معاملہ ہوتے ہیں اللہ والے جو ہیں یہ تو پھر یہ جو آپ یہ فکر ہی تحقیق کر ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ تحقیق میں مبتلا ہوتے تھے اور پھر انٹرپریٹیشن میں کوئی ڈفرنس آ تو ہمارا تو یہ ہوتا ہے معاملات میں کوئی رائے قائم کرتے اور پھر اس سے بھی اڑتے ہیں اور اس میں بھی معاملہ تو دنیاوی معاملہ جو اس طرح کے جو بھی چیزیں ہیں امام جی جی جلال الدین سیدی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک اس واقعے کو نقل کیا ہے اپنی کتاب میں جی کہ دو صحابہ کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ان دونوں میں آپس کی گفتگو کا انداز بہت تیز ہو گیا اچھا تو جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب ان دونوں کو اس طرح بات کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ اب دونوں کبھی دوسر سے بات نہیں کریں گے اچھا لیکن جب ان دونوں کی گفتگو ختم ہوئی تو ان دونوں کو میں نے ایسے پایا جیسے ان میں کچھ ہوا ہی, نہیں ہی اللہ اکثر میں جب اختلاف رائے للہیت اگر... پر ہوگا را... للہیت پر مبنی میری نفس میری کے لیے نہ ہو یہ نہ ہو کہ میری سمجھ میں نہیں آتا بھائی آپ بتائیے آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا کو قرآن کی آئت پیش کر دیں کو حدیث مبارک پیش کر دیں کوئی صحابہ کا قول پیش کر دیں کوئی بزرگوں کا اقوال پیش کر دیں وہ اعلی حضرت کا موقف پیش کر دیں اللہ اللہ کچھ تو پیش کریں نا مطلب کہ, اللہ کہ اللہ آپ میری سمجھ میں نہیں آتا اس وجہ سے اختلاف رائے تو اختلاف رائے کیسے تو یوں تو نہیں ہوتا نا ماشاء سنت کی زیارت ہوئی سبحان اللہ صلو علی صلو صلو اللہ علی الحبیب صلی اللہ, تعالی اللہ, تعالی اللہ محمد محمد چلے بابا موضوع بھی اختلاف رائے اور اختلاف شخصیت کے حوالے سے میں چلا کر بیٹھا ہوں کہ بعض وقت بعض لوگ پاپا ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اب غالبا اب میں تو سوال کروں گا تو آپ نیتوں کی طرف بڑھیں گے کالر مائک لگ جائے آئی, مائک. جی بابا کیا فرما رہے ہیں میں نے کہا ہونا بھی یہی چاہیے کہ پہلے نیت ہو تو سوال ملے, <تصح> نیات... ملے گا اچھی نیت زیادہ نیتیں ہوں گی زیادہ سوال ملے گا ٹھیک ہے بابا آپ کے ہم لیں گے نیتیں کر لیتا ہوں فراہ آپ آپ سکھائیں ہمیں ماشاءاللہ اللہ کرے گا ہمیں بھی یہ ہمارے جتیما میں جو اسلام بھائی آ رہے ہیں دیکھیں یہ اس وقت باپا ہمارے آپ ابھی سے دیکھ لیجئے کہ ہمارے پنجاب پاک پتن شریف کے قریب کے اسلامی بھائی بھی جمع ہو چکے ہیں اور باب ال اسلام سندھ ٹنڈو آدم میں بھی ماشاءاللہ اسلام بھائی جمع ہو چکے ہیں یہ جمع ہونا شروع یہ ٹنڈو آدم ہو گیا باستر باستر تو بھی ماشاء اللہ, اللہ ماشاءاللہ وہ پاک پتن شریف کی طرف دیکھیں تو وہ بابا یہ مجھے بتا رہے تھے سلسلے سے پہلے ان سے کچھ میں مشورہ کر رہا تھا ان کے اجتماع کے حوالے سے تو یہ بتا رہے تھے کہ پندرہ, پندرہ دس بارہ پندرہ بیس کلومیٹر میٹر اطراف سے ان کے یہاں سے قافلے آ رہے ہیں اجتماع میں یہ اندرونی حصہ ہے بابا ٹھیک ہے نیتوں کی طرف ایسا آج تو وہ کوٹا والے ہند والے اور وہاں مدینے کا ٹکٹ بھی ہے اچھا کا ٹکٹ کوٹا ہند میں تو سلدو الحبیب سلدو یہ امیر علیہ سنت کو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ امیر اللہ سنت کا یہ ایک معمول ہے میں مدنی چنہ کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا بلکہ جو کچھ ہم بیٹھے ابھی جیسے میرے ساتھ گلاب مسودہ بیٹھے ہیں میں حاضر ہوں ہمارے امت بھائی بیٹھے اور بھی جو ہمارے جتنے اسلامی بھائی ہیں ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے طور پر کوشش کرے کہ آتے آتے کچھ اچھی اچھی نیتیں کرتے ہوئے آگے آئیں کہ دی جب نیتیں, دینا دینا نیتیں دینا کرتے ہوئے ہم پہنچیں گے تو جتنی ہماری اچھی نیتیں, نیتیں زیادہ ہوں گی اسی قدر ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا آپ دیکھیں پوری تفصیل ہے یہ نیتوں کی اب یہ ماشاءاللہ کتنا ایک خوبصورت عمل ہے کتنی نیتیں انسان کرے اور پھر اس کے بعد بڑھے تاکہ ثواب بڑھ جائے کہ اعلی حضرت کا بھی اس طرح کا وہ امیر سنتا رہتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ جہاں مطلب ایک سے زیادہ نیتیں کی جا سکتی ہیں اور جاتا کچھ نہیں ہے تو نیتیں جلدی زیادہ بڑھانے سے ثباب بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کے باوجود بھی زیادہ نیتیں نہ کرنا یہ ہماقت نہیں دور کیا ہے کیا میں جیسا بھی یہاں حاضر ہوا ہوں اب میں ایسے نیت کرتا ہوا آ جاؤں کہ میں مثال کے طور جیسے میں نے نیت کی کہ میں اللہ کی رضا مالنے کے مالنے لیے لاتے لاتے لاتے ابھی اس سلسلے میں حاضر ہوں گا اور مدنی مذاکرے کے لیے مطلب کچھ اس طرح کی ترکیب بناؤں گا کہ ہمارے اسلامی بھائی زیادہ زیادہ دیر تک ہمارے ساتھ شامل نہیں اور بھی دو جی جانیے جی جان تو اب یہ ساتھ ساتھ یہ کہ میں پہنچوں گا تو سلام کروں گا جو سلام کرے گا سلام کا جواب دوں گا بار بار مسکران کر پیش آؤں گا دل آزاری سے بچوں گا تو کوئی سخت گفتگو سے بچنے کی کوشش کروں گا اگر کسی نے کوئی نازیبہ سوال کر لیا تو اس پر صبر کروں گا اگر نہ آتا ہوگا تو میں کہہ دوں گا کہ علم مجھے نہیں آتا اس طرح کر کے پھر یہ کہ اور بھی اس طرح کی امیل سنت سے جب سامنا ہوگا تو پھر مفتی صاحب سے سوال جواب ہوتے تو علم جین حاصل کرنے کی نیت, نیت بار اسلامی بار بھائی جو ملتے ہیں ان کی دل جوئی کی نیت ان کی ان کے دل میں خوشی دن داخل دن کرنے کی نیت حوالے سے پھر امیل سنت سے جب کچھ سوالات کرنے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جو سوال کر رہے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے لیکن ایک مدنی چینل کے ناظرین و بعض عوام کے حوالے سے ذہنوں میں سوالات کہ ان کی کوئی تشفی ان کے وسوسوں کا علاج اور پھر کچھ اس طرح کی آپسی گفتگو جس سے کہ آپس تفن کی کیفیت پیدا ہو کوئی دلچسپی کی کیفیت پیدا ہو تاکہ اسلامی بھائیوں کا مزید ذوق و شوق مدنی چینل پر بڑھے اور وہ گناہوں بری جگہ پر گناہوں برے سلسلوں میں جانے کے بجائے ہمارے مدنی چینل پر دعوت اسلامیہ کے ماحول سے وابستہ رہیں اس طرح کی کچھ بہتر نیتیں ہمیں بھی کروں آپ بھی کریں جن جن سے نیت بن سکتی ہے ان کو چاہیے کہ وہ نیت کریں اور مدینہ کے حاضرین بھی اچھی اچھی نیتیں کریں ایسے تھوڑا اگر اس پرسپیکٹو سے بھی یعنی جو سننے والے ہیں جو ناظرین ہیں یہ ابھی جو آپ نے دلات دلات یعنی شرکت کرنے والوں کے لحاظ سے مدنی چینل والوں کے لحاظ سے ذرا اس ڈائمنشن سے آپ نے مدنی پھول اتہ فرمائے نا سننے والے کیا کیا نیتیں جمع کر کے سننے والے یہ نا کہ اب دیکھئے علم دین سیکھنا ہے علماء کی زیارت ہے ماشاءاللہ امیر امیر سنت کی زیارت ہوتی ہے ماشاءاللہ ہمارے دار دارالفتہ کے علماء آتے ہیں ان کی زیارت ہوتی ہے پھر شرعی احکام سیکھتے ہیں علم دین کی مدس میں شرکت کرنا اس کے جو ثواب ہیں اس کے متعلق جو فضائے لکھے ہیں وہ مدینہ میں جو اسلامی بھائی ہیں برتقاف جی کی نیت کر کے ہم بیٹھیں گے کئی ایک نئے باہر سے بھی آتے ہیں وہ نیت کے بیٹھیں گے اور آنے والے کے لیے جگہ کچھ ادا کر دیں گے ان کو تو خیر امیر نے سنت اور ناظرین کو تو نیت کروا کرواتے بھی, بھی, بھی ہیں کہ ان کی اچھی اچھی نیتیں اضافہ ہو جائیں یہ کیا ایک ہرس ہے ہر ہو جائے کیا بات ہے مدینے کی اصل میں ایک دیکھا آبزرویشن یہ بھی ہے کہ جب یعنی پہلے ہی سے سوچ کو مشتمل کر لیا جائے اس جگہ پر جائے تو وہ یعنی انداز میں بھی بہت زیادہ یعنی کہ تبدیلی آ جاتی ہے اور اسی جس طرف سوچ جمائی ہوتی ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اگر عمل کا موقع نامی بھی ملا تو نیت کا ثباب تو کڑا ہو گیا ہمارے یہ مدنی مذاکرہ جہاں ہونا ہے الحمد اس طرف برتے چلے جا رہے اللہ تعالی کی رحمت سے مرحبا بات بات تو میرے مدنی چینل کے ناظرین ارض یہ کر رہا تھا کہ اختلاف رائے اور اختلاف شخصیت اگر ہمیں کسی سے اختلاف رائے ہو جائے اس ہم خود کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے میں اختلاف رائے رکھتا ہوں بعض اوقات بڑے مطلب کے ایک وہ بولڈ انداز میں آدمی کہتا ہے میں مجھے آپ سے اختلاف ہے آپ سے اختلاف ہے آپ کی رائے سے اختلاف ہے سوال کرنا چاہیے عموماً رائے سے اختلاف ہوتا ہے ٹھیک میں آپ کی رائے سے اختلاف کرتا ہوں میں آپ کی بات میں اور رائے سے اختلاف ہوا نا شخصیت سے تو اختلاف نہیں نا ہوا یعنی آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ رائے اور شخصیت کو الگ رکھا جائے رائے کو بحیثیت سے رائے تولا جائے اس کو یعنی رائے اگر کمزور ہے تو چڑھائی جو ہے نا سامنے والے اصل میں جب ہماری ہمارا ہوتا ہی ہے کہ جب ہماری کوئی بات سنتا یا مانتا نہیں ہے نا جی جی تو ہم پہلے اس سے اختلاف رائے رکھتے ہیں اختلاف رائے رکھ کر اس کے اوپر ہم اپنا موقف بیان کرتے ہیں میرا نقطہ نظر میرا پوائنٹ آف ویو یہ जी ہے जी, जी, जी. اب جب وہ بھی نہیں مانا جاتا ہے نا تو وہ اختلاف رائے جو ہے نا وہ اختلاف شخصیت میں تبدیل ہوتا ہے پھر ہم کہتے ہیں یار یہ ہٹ دھرم آدمی ہے یہ یار یہ کسی کی بات کو سمجھنے اور سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس طرح کی بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو بد گمانی نہیں تو ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم ہٹ دھرم <تصال> हाम हाम हाम हम हम हम یہ کہہ نہیں ہم یہ نہیں سوچتے نا کیونکہ مطلب کہ میں درست ہوں باقی سب غلط تو یہ تو نہیں نا تو انسان پہلے یہ سوچے کہ میں بھی تو غلط ہو سکتا پھر بعض اوقات مطلب ایک اکثریت موجود ہوتی ہے جیسے دس بارہ اسلامی بھائی یا دس بارہ افراد مل کر بات کر رہے ہوتے ہیں اس میں اگر ایک شخص اپنی رائے دینا چاہتا ہے اب یہ اگر بولے کہ میں دولت مند ہوں تو میری رائے مانو میں مطلب بہت بڑا بزنس ہوں تو میری رائے مانو میں بہت بڑا پروفیشنل ہوں تو میری رائے مانو تو یہ نہیں ہوتا جب آپ ایک مشاورت کا انداز لے کر بیٹھے ہیں تو پھر اکثریت رائے کی طرف چلیے اور دیکھیے کہ ہاں اگر کوئی بات جو طے ہو رہی ہے وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو الگ میٹر ہے ڈیفینیٹلی مگر ایک جنرل ٹاپک کے تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ مرحبا امیر علیہ سنت الحمد للہ از وجل مدنی مذاکرے میں جلوہ فرما ہو چکے ہیں بابا موضوع چل رہا تھا ہمارا اختلاف رائے اور اختلاف شخصیت اللہ لبھ بعض اوقات بابا اختلاف رائے کرتے کرتے بندہ اختلاف شخصیت میں پڑ جاتا ہے اور اس کی رائے نہ اگلا اس کی رائے نہیں مانتا یا جو جو مجلس بیٹھی ہوئی ہوتی ہے وہ رائے نہیں مانتی تو رائے نہ ماننے پر اس کی بات نہ ماننے پر یا اس کا مشورہ نہ ماننے پر کہ بھائی نہیں مجھے آپ سے یہ اختلاف ہے وہ اپنی رائے پیش کرتا ہے نہیں مانی جاتی یا وہاں پر نہیں اکثر ترائے قبول کر دی تو اختلاف رائے پھر اختلاف شخصیت میں تبدیل ہو جاتی ہے جی اختلاف رائے جب اختلاف شخصیت میں تبدیل پھر سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے پھر وہ جیسا فرماتے نا کہ جب کسی شخص سے یوں ہو جائے نا تو پھر اس کے پسینے سے اطر سے بھی بدبو آتی ہے اور اگر کسی سے محبت ہو جائے تو اس کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے تو ایسی صورت محبت پھر انسان سامنے والا بدگمانی میں گیبتوں میں اور تہمتوں میں پڑ جاتا ہے ہم اس طرف لے کے چل رہے تھے کہ اختلاف ہونے کے باوجود بھی محبت تو باقی رہ سکتی ہے نا بابا محبت تو باقی ہونی چاہیے اختلاف رائے تو کس سے نہیں صحابہ کرام علیہ ردوان کا بھی منقول ہے اختلاف رائے لیکن آپس میں ان کی محبتیں بھی منقول ہیں ساتھ میں قرآن ان کی محبت کی مثال دیتا ہے بابا جی قرآن ان کی محبت کی ان کی آپس کے تعلق کی مثال دیتا ہے روح بینہو جی بابا اپس میں مہربان ہے اگرچہ اختلاف رائے بھی ہو تو کوئی حرج نہیں اس میں ہو جاتا ہے بزرگوں سے بھی ثابت ہے بلکہ چاروں امام جو ہے انفی شافی عالی کی یہ جو چاروں مذاہب ہیں اختلاف درا کیسا ہے ہمارے چاروں حقیقی بھائی ہیں بابا ہمارا موضوع چلائی اصل میں آج الحمد للہ یعنی امام اعظم ربی اللہ تعالی عنہ امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحیم اللہ تعالیٰ ان چاروں کی آج روزانہ کچھ کچھ سیرت کے کچھ پہلو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج ان چاروں کی سیرت بیان ہو گئی اور ان چاروں کا جو آپس میں تعلق تھا وہ بھی بیان ہوا کہ امام مالک کا امام اعظم سے کیا تعلق رہا امام شافعی رحمتہ اللہ تعالی علیہ امام مالک کی شاگردگی میں بھی رہے پھر امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ انہوں نے امام شافئی کی والدہ سے نکاح کیا تو جو امام شافی رحمتہ اللہ تعالی علیہ امام محمد کے سوتےلے بیٹے ہوئے اور خود فرماتے کے فکر میں مجھ پر امام محمد رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا سب سے بڑا احسان ہے اللہ اللہ پھر امام شافئی کی شاگردگی میں امام احمد بن حمبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر آگے بڑھتے تو امام احمد بن غمبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں امام بخاری اور امام مسلم امام اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے تو یہ اتنا ایک دوسرے سے مطلب کہ وہ رابطہ اور ان کا ملنا اور ان کی وہ جو دور چلا آ رہا ہے تو یہ بھی ہمارے بعد ناظرین کے لیے ایک نئی بات ہوتی ہے کہ ان کا چاروں کا اور دیگر جو ہمارے بزرگ ہیں ان کا کیسے آپس میں رابطہ رہا ہو؟ یہ اپنے ایک دور میں ملتے رہے ان کی آپس میں ملاقاتے رہی ہیں اور اس کا جو شاگردوں والا رشتہ تھا پھر اختلاف رائے ہوا اور اس کے باوجود بھی جب امام شافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزاج شریف پر حاضر ہوتے ہیں تو ان کی تو محبت کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے اتنی اختلاف ہونے کے باوجود بھی جس کو دنیا جانتی ہے مگر ان کی آپس محبت سلامت ہے تو ہمارے اندر کیوں نہیں ہے سہواپا ہم اختلاف پر بگز اور کینا کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں غیبت اور تہمتوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے جیسے کہ نہیں گلے کاٹنے پر آ جاتے ہیں اس کا حل عطا فرمائیں وہ اس کو کون نہیں منتا کیا بات ہے اور ہم خلفی ہیں گوش پاک حمبلی نماز کے طریقے میں اور کئی مسائل میں یہاں لفظ اختلاط رائے بولنے کی ہمت نہیں کہ ہم ہمارے مرشد ہیں اللہ اللہ لیکن عملا جو بھی ہے ہم اپنا طریقہ نماز کا امام اعظم ابو حنیفہ والا ہے گوشت پاک کا طریقہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ اتارن والا ہے تو اب کیا خیال ہے آپ کا گوش پاک سے نعوذ باللہ سوچ بھی نہیں سکتے اعلیٰ حضرت کٹر حنفی اللہ تھے کٹر حنفی لیکن غوث پاک شیخ عبد القادری جیلانی حنبلی سے اتنی عقیدت اللہ کہ فرماتے ہیں رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر رحمت تیری شامل ہے یا غوث اللہ یہ حنبلی کو حنفی عرض کر رہا ہے اللہ یہ بات کرنے کے بہترین وہ زاویہ آپ نے بیان کیا بپا جن کچھ یہ آداب بھی اگر آپ اتا فرما دیں اختلاف رائے کے آداب اور رائے پیش کرنے کے مطلب خود رائے جو ہے نا یہ بہت بری بات ہے اپنی رائے کو سب پر فائق سمجھنا سب سے برتر سمجھنا یہ ایک عیب ہے اور لڑے گا وہی کہ جو اپنی رائے کو سب پر فائق سمجھے گا اگر اپنی رائے کو وہ کم تر سمجھے گا تو لڑے گا کاہے کو صحیح جس کے اندر آجزی ہوگی جی انکساری ہوگی وہ لڑے گا نہیں تکبر والا لڑے گا دوسرے سے اپنے کو برتر سمجھے گا اپنے سے دوسرے کو گھٹیا سمجھے گا اور یہ ہے تکبر تو یہ لڑے گا کیونکہ تکبر تو جس کے دل میں رائے برابر تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا آدی شریف میں یعنی شروع شروع میں وہ جنت میں نہیں جائے گا سزا پانے کے بعد یا اللہ اپنی رحمت سے خود ہی معاف فرما دے خاتمہ ایمان پر شرط تو بہرحال یہ شیطان نے سب سے پہلے کیا ابا تکبرا یہ قرآن کریم میں ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلے اسی نے تکبر کیا تو جو یعنی کہ اختلاف رائے کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو کر مدد مقابل کی مخالفت کرتا ہے hmm. وہ اس شیطانی صفت کا حامل ہے اللہ تکبر کا حامل ہے Allah. اگر اگلے کو اپنے سے گھٹیا سمجھتے ہوئے وہ کرتا ہے تو ٹھیک کیونکہ یہ تکبر کی تعریف ہے کہ اپنے سے دوسرے کو گھٹیا سمجھنا بابا اگر خود اگلے کو گھٹیا نہیں سمجھتا لیکن خود کو برتر سمجھتا ہے تو یہ خود پسند ہی میں آئے گا خود کو جو برتر سمجھے تو یہ اس کا مخالف یہ نہیں بنتا وہ سمجھے گا جیسے ہوتا ہے بعض اوقات نا کہ آدمی مطلب کہ اس میں کوئی اس کے اندر مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی لیکن میں بس اپنے آپ کو تھوڑا بہتر سمجھ رہا ہوں ہوتا ہے آدمی جیسے بابا جیسے استاد جیسے استاد ہے استاد شاگرد کے معاملے میں تھوڑا فائق ہے اور یہ اس کو پتا ہے کہ ان حوالے سے میں اس سے تھوڑا بہتر ہوں مگر یہ ساگد کو گھٹیا تو نہیں نہ سمجھ رہا یہ ایک ٹاپک تو بنتا ہے نا بابا کہ دوسرے کو گھٹیا کو یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھے شاگرد سے یہاں مطلب معاملہ جو ہے نا اللہ تبارک کے تعلق سے یہ دوسرا ہے اور صرف معلومات مجھے زیادہ ہیں میں بھائی میری عمر آپ سے زیادہ ہے تو یوں میں کہوں کہ میرا تجربہ آپ سے زیادہ ہے یہ ایک الگ بات ہے لیکن گھٹیا سمجھنا یہ کسی مسلمان کی تحقیر ہے نہیں کسی کو گھٹیا سمجھنا سمجھنا اس طرح میں مسلم کو منافی ہو گیا مظاہر تو یہی ہے نا کہ اپنی توازو کریں کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ساری امت سے میرا مرتبہ بلند ہے انڈر اسٹوڈ ہے مطلب لیکن کبھی اس طرح کے جملے حدیثوں میں نہیں ہیں تو اس طرح کی یعنی کہ ہیں انا خاتم النبیین ولا فخر اور ایک اور روایت ہے اسی طرح کی کہ فخرہ کہہ کر ایک اور بھی ہے روایتی الدین ناس میں اولاد تمام ولد آدم جو اولاد آدم علیہ السلام کی اولاد ان کا سردار ہوں ولا فخر اور مجھے فخر نہیں لیکن آج کل تو فخ آپ بات کرتے بس تھوڑا سا جملہ سنبھالنا ہوتا ہے اور نیت کی حفاظت کرنی ہوتی ہے تو بات بالکل یعنی کہ چینج ہو جاتی ہے بولنا آنا چاہیے اللہ نصیب کرے کہ ہم بولنا سیکھ جائیں حقیقت میں بولنا نہیں آتا اتنا بولتے ہیں بابا زندگی نکل کے پھر بھی بولنا نہیں آتا یوں پیدا ہوتے بابا سر ہماری زبان ہی چلی آواز ہی نکلی ہے پیدا ہونے کے بعد پہلا کام بولا ہی ہے آواز ہی نکلی چاہے وہ جو جس انڈا سے بھی نکلی تھی اور اب تک یہی حال بول ہی رہے بابا اور جب تک آواز نہ نکلے نا تو وہ گھبراہٹ ہو جاتی ہے یہ بچہ ابھی تک رویا کیوں نہیں رونا ضروری ہے اس کا رونا ضروری ہے متنی چینا کہ ناظرین الحمدللہ ہم نے اختلاف رائے کے بھی حوالے سے امیر سننے سے بھی کوشش کی اہم ترین مدنی پھول پانے کی اللہ تعالی ہمیں عجزی انکساری کا پیکر بنائے تقبور کبور و غرور سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے امین, آمین بھی جاہین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب امین سنت الحمد سوالات کے جوابات کی طرف بڑھیں گے محمد